بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أسدان رحمه فسيح تراهم ركعا سددا يبدأون فضلا الله غلوانا می بھن ادھر داریم کروں بن کر Terima kasih telah چل اپنی کمالوں میں بانی اپنے پتلو تو پیغمبر بننگ کا سوال ہی پیدا ہے ایسا رحیم ایسا کریم ایسا مشفق ایسا مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ کسی دوسری امت اور قوم نہیں انہیں جنہیں مشفق اور مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شخص اور مہربان ایک ایک بات اندر شک دیے اک ایک چیز تو آیا اور واضح ہے میں صرف ایک مثال سے اکتفا کرنا وسلم نے ہر پیغہ سرمایا کہ ایک دعا جو مرضی ہے منگل میں اس کو بولتا ہوں اللہ مجبور نہیں کہ وہ ہر بندے کی ہر دعا نو قبول کر وہ لو آئی ہے اپنی مشیت کا اپنی مرضی کا اپنے ارادے کا خود مالک ہے مختار ہے من لو کہ کسی قانولی گئے بزا ہے ایسے انسان کی من لو جنہوں کوئی حیثیت اور وقت بار سے تیار نہیں کہ نہ کہ وہ اپنے کسی بڑے تحبو اپنے کسی بڑے مقرب مقرر بھی نہ اور ایسا مثالاں ملتی ہے. قرآن اندر موجود ذرا گزشتہ دنیا کا خط بہت نظر لے آؤ محمد الرسول بہت بڑی خاص آپ کی بہت بڑی آر اور تمنا تھی کہ میرا یہ نے میرا بڑا ساتھ دا ہے میری بڑی مدد کی میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے مینو بڑا حوصلہ دتا ہے میرا یہ کتا اپنے آباؤ اداس سے مکانہ عقائد سے مر جائے جہنم اندر نہ جب آپ کی بات سوچتے سنکھ ساری زندگی کوشش کی تھی ہر طریقے کسے اسلام قبول راہ سے راجب کیتا لیکن ہوا وہ جو اللہ ہلا حلم منظر تھی جن چاہو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت میرے خیال میں کیا آپ نے کسی واسطے دعا نہیں کی وہ اللہ کی واردار کا التجا نہیں کی یقینی بات ہے بڑی خاص اور آرزو سی لیکن جیسا جلد نہ ہو سکیا کلک نہ اللہ جنی چاہے جن چاہ رہے تو لیکن ہر نبی نظر یہ وعدہ تھی کہ ایک دعا جو جو چاہو منگلو میں واگا سو گھر کو بولے کلینج ہر نبی نظر قبول کرنے اللہ نے ہسبی وعدہ کرایا چنا سے دعو قرآن اندر موجود ہیں کسی نے کچھ منگلیا کسی نے کچھ لیا کی بار کا گروان میںتیجے پہچ گیا کہ جہ چند آدمی میرے سے ایمان دئے جی کلما پڑھیا ہے مشہور کیا اجیو کر دی گئی ہر وقت ایک خطرہ لامک ایسا ظلم ختم کیتا جائے گا ایسا تشدد شروع ہو جائے گا سر طرف لا جانے کا مزید محلت دن کیرا کی تی رکھی تیرے من والے بندیاں بھی گمراہ کر دیں میری درخواست اللہ یہ تھی حضرت روح علیہ السلام نے اللہ کا قبول ببالی قادر کے مطابق فرمایا ہم اے نوح ایک کشتی بنانی شروع کر دیا کنارے کو ہٹ کے ایک بلند اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کے ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کر دی پوری لمبائی چوڑائی جس شکل اور وغا کی بننی تھی وہ ساری اللہ کی طرف نے ذہن دکھا دی کشتی بنا رہے ہیں قوم دے بدکمار لوگ وہ او آتے اور سرخا سے بداخ کرتے ہیں کہ دیکھو اس بڑھے کی بس ماری ساڑھے نو سو سال تبلیر کی اگر کشتی بنا تھی تو سمندر کے کنارے سے بیٹھ کے بنا تھی تاکہ کسی کے کم آ سکتی की پانی کتوں ہونا جسے بابا تو بیٹھ کے کشتیاں بن لگتی یہ وہ کاروبار نہیں چلیا نگ والا چلو ہوں کشتی بنا کے گزارا کرو اسم کے خرچے اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ بڑیاں بڑیاں گلا سنو گے لیکن خبر بتا ہوں چلے بڑا تو آ کے لالوں مک رکھو یہ نہ کہ کسی گل سے کرنا دل برداشت نہیں ہونا میں کرنا سے کرک بھی نہ کھایا میں فی کا موقع علامت اور نشانی وقار کر دیتی کہ دیکھو ہتا اذا جا امرنا وفار ت عذاب جس جسے آئے گا تو نشانی اور آرامد ہو گی کہ یہ سنور ہے نا یہ پانی نکلے گا سنور کے بالن اور ایندھن اگ نکلتی ہے اللہ نے فرمایا بخار تنور جس لئے عذاب آئے گا تو نشانی یہ ہوئے گی کہ تو سنور چارا نکلے گا جوڑا اپنی کسٹی کے ساتھ اپنے منن والے جڑے نے جہاں تارے جی میری تو قائد ہو گئے چلو سارے کشتی اندر سوارو کرشتی بن گئی تیار ہو گئی وہ او علامت اور نشانی ظاہر ہوئی جانوروں کا ایک ایک جوڑا کرتی اندر بچا لمانداروں کہ تیسرے بیٹھ جاؤ وا گا ہی فرمایا اپنے اہل اہلیال میں بھی بکھا لونی اپنے نال بچے بھی بکھا لوگ بیٹھ گئے بیٹا ایک نہیں بیٹھ رہا انہیا آئی کشتی نہما لگا جی کستی کی ضرورت ہے تیار کہہ رہے ہو کہ پانی آنا ہے سیلاب آنا ہے کہ کن زیادہ آ جائے گا کتوں تک پہنچ جائے گا اگر زمین پانی نہ گئی تو آئی ادار زیادہ نہیں یا اصل نہیں پہاڑ ہے میں پہاڑ میری پناہ سمجھایا فرمایا لا کے مل یو ممن امر اللہ دے جا اج نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی مکان نہ کوئی درخت کوئی چیز بھی کسی نو پناہ نہیں دے سکے گی بچے گا جنہیں سے میرے رب کی رقم سوئی لا ممن امر اللہ اللہ کے عذاب تو آج کوئی نہیں بچن والا کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ کی رقم دی. لیکن بیشا تو بد ہے نصر ہے کہ نہیں ہے قرآن شاہد اور گوا ہے وحال من رکھی اجے یہ گپتگو جاری تھی باپ بیٹے کی بات چیت ہو رہی تھی پانی بھی ایک ایسی لہر آئی بیٹے کا پتہ ہی نہیں لگا ہے. سامنے درخت ہو گیا جس وی ہنگس اپنی آخری مل دیکھ کہ اللہ کی طرف مخاطب ہو کے اللہ تیرہ کہ وعدہ تھی میرے نال میں تین من والے بچا لگا میرا بیٹا تو میرے سامنے واہ کل میرے واضح بچے नहीं تیری کوئی بات اور تیرا کوئی فرمان بھی ایسا نہیں جیسے اندر شک اور شبہ پیتا جا سکے بیٹا میرا کام کی دکھا گیا اللہ اللہ کا ارشاد اور اللہ کا فرمان سنو یہ ہے قانون لاگو کرنا اللہ نے اپنے قانون نبیوں سے بھی اسی طرح لاگو کیتے ہیں جس طرح ان انتقا تک ایو نہیں کر اے میرے حبیب اج تک نہ بدلے آئے نہ کبھی بدلے رب کے قانون بڑے اٹھا لگے ہیں اندر کوئی آج آئے کوئی لہاج نہیں کوئی لحاظ نہیں میرا نہیں وہ تیرا کس طرح بہت میرا نہیں بنیا جن ماں پیٹ اندر روکی دی پیدا ہوں تو باہد جو جرورت ہے پوری کیڑا نہیں بن سکیا وہ لگتا ہے سوال بد عمل ہے بدکمار ہے علم سس آئندہ نما کی کر سوال نہ کوئی کرے آئندہ اس قسم کی گل کوئی کری میں اس قسم کا کوئی مطالبہ کیتا کوئی سوال کہ میں آ گیا ہاں اس بات پہ کہ تینوں ندی نے سب چو کھ کے فن کھڑا کر لاگو کر انت تین شری ندی جا رہی نہ ہی منگا اللہ نے اس ویل موافی منگی اللہ آف کر دے میں آئندہ ایسا کوئی سوال نہیں کرتا خیر بات کسی ہوسے نہ نکل جائے نوح علیہ کی اے دعا قبول کا سن کہ نو دستی بنا رہ سامنے تو چٹا کر دے نواز کر دے لیکن آپس اندر بیٹھ دے اس قسم دیا گلا کرتے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا اپنا بندوبست کر لو آزاد اور تیلاب ضرور آنا گا پانی آنا گوہ کی کوئی گل اج تک تلسی نہیں نکل یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اندیا کرام والے ہندوستان کے بارے اندر بڑے بڑے اشد کافر جہے سن انہوں نے بھی یہ معلوم سی وہ دل بھی گواہی دینا سکے لیکن جس اندر آ کے اپنی عزت کا نسلہ بنا کے کوئی ایمان نہیں لیا آپس بیٹھتے بندوبست کر لو کوئی بھی نہیں کبھی کرابت ہوئی خرچ کر بال روایات اندر آدر کہ انہوں نے اپنی اپنی, اپنی کشتیاں سوچیاں موٹیاں بنانا شروع کر دی بعض لوگوں نے ایسا کشتیاں بنائی جو بند ہا انتظام ایسا کر لیا کہ ہا یہ رکھو کیونکہ ہا ضروری ہے اپراپ کا ذخیرہ یہ اللہ خرطب اللہ کا عذاب جی میرے آیا نو علیہ السلام کی کشتی چلی انہوں نے بھی اپنی اپنی وہ کشتیاں چڑھ دیتی پارا وہ بھی چلیں تیریاں اس کشتی چڑن لگے حکم دیتا میں نام لے کے اپنی کشتی نا رہی ہوں یہ ہونا یہ چلنا میرے اللہ کے نام سے وہ نام مل کے چل رہی ہے جی جا کے روکنا ہے وہ بھی میرے اللہ پتا ہے ہوں کوئی پتا یہ چلنا بھی میرے اللہ کے نام روکنا بھی, میرے اللہ رکنا بھی میرے اللہ رب, یقیناً میرا رب بڑا ہی بخش والا بڑا ہی مہربان یہ دعا دکھائی پڑھ کے بستی اندر رہا ہے اور بستی کو چڑھ وہ خوش سن کہ ابھی پانی تو بچ گئے ہیں آزاد اندر غرق نہیں ہوئے لیکن بعد روایات ایسا مل گیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں پیشاب کے مرض اندر مبتلا کر دیا انہوں نے کشتیاں اتنا پیشاب کیتا کہ کشتی بند ہے اپنے پیشاب اندر گرق ہو کے کشتی سمیت پانی اندر کیوں کیونکہ اللہ نے پرواہ دیتا کہ انہیں مغرب انہوں نے جی ہوں سفارش نہ کریں انہوں نے بارے اندر ہوں کو گل نہ کریں نہیں انہوں نے سارے کر جب وہ اللہ اج بھی قادر ہے بڑے بڑے انتظامات کر دینے لوگ اپنی سیکیورٹی دے اپنی حفاظت دے اللہ اج بھی قادر ہے سب کچھ حضرت سلیحان علیہ السلام کی دعا قرآن اندر موجود ہے ار کی ربلی ملک لا اللہ ایسی حکومت اور سلطنت آیامت تک اس قسم کی سلطنت اور حکومت کسی ہودہ سے جو آ قبول کروں اللہ میں قبول کر لے حضرت سلیمان علیہ اسلام ایسی مثالی حکومت کی پوری روح زمین سے اس پہ یا اس کو بعد کدھر کی حکومت نہیں ملی انسان حکومت جنہوں سے حکومت ہلاک جانور حکومت, حکومت. بولی سمجھ لے بول رجتے. اللہ آج سے کوئی انسان انسان چنگ زبانا جانتا بڑا کمال اور بڑی خصوصیت سمجھی جاتی ہے اور ہے جانور بولنیا اور او جانور سمجھ رہے ہیں اور تھی. بارش کے اپنے ساتھی نو لے کے نکلے چونتی اور کیڑیاں بھی اللہ حضرت سلحمان آئے ہی سلح نے انہی دعا سن لی آواز سن لیے ادھر انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ سلیمان اپنے ساتھیوں نو لے کے نکلے ہوئے توں بہولہ کی اعلان کر ہوئے کہ جلدی نال اپنے اپنے گھروں اپنی اپنی بلان اور سراخاں اندر داخل ہو جاؤ اور سلحمان اپنے لشکر لے کے آ رہا ہے کتنے بےخبری اندر تون نہیں مجھے تو نظر بیٹھے جلدی نال اپنی اپنی بلان میں کاخل ہو جائے ادھر یہ ایلان ہو گئے کہ سلائمان آ رہی چلانا انہوں نے دعا بھی الفاظ چن کے اپنے ساتھیوں کو فرما رہے چلو ہوں واپس چلے اللہ ایک نے دعا اور اللہ نے بارش کر دعا اس کی سم دیا ہوئی وسارہ قرآن میں بات اتو چلیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشق اندر مہربان پیغمبر اللہ نے کسی ہونی بڑی نعمت ہے اللہ کی سارے سے کہ سانو اج تک احساس ہی نہیں ہوا پیغام قرآن اندر اعلان موجود ہے یہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں سے بہت بڑا انعام کی بڑی مہربانی کی نواز سے بڑا ہی رحمت والا مہربانیاں کرنے والا بڑا ہی ہمدرد اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنی شکت اور مہربانی کا احساس دلا دیا فرمایا سارے اندیا نے میرے تو پہلے اللہ نے جنجا ہی مشکل انہوں نے سارے نے ہی اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی اپنی دع دنیا اندر منگ لئی اور اللہ نے قبول کر لی مگر میں اپنی دع دنیا اندر نہیں سیاانت واسطے موقفل کر میں عرض کی تھی اللہ میں ایسے بھی ہی دعا میں منگا گا قیامت کہ صحابہ بھائی گرام اللہ کے عالی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ تعانت دن کی فرمایا آیا دن میری تو یہ ہوگی اللہ میں ادو تک اپنی دعا کے قبول ہونے کا اعلان ہی نہیں کرنا جب تک میری ساری امت جنت اندر میں جاتے ہو اور قرآن اندر اللہ نے کہ اشارہ دے دیتا پیس نے پارے اندر فرمایا والا صح کا یو پی کا ربو کا فتر کا میرے حدیب محمد صلی اللہ انکریب ابھی آپ سے اکرام کر گے این رحمت کرواؤں گے آپ دیا گے والا سو کا رب ہوگا کہا دوں گے کہ اللہ میں اے اعلان میں ادو تک نہیں کرنا جدوں تک میری امت کا ایک ایک فرد جن تندر داخل ہوا ہوگا کنی شفقت ہے محمد رضول اللہ صلی اللہ علیہ کنگی ہمدردی اور سیر پہی ہے آپ کے جگہ یہ سنتان بھی خیال آیا ہے یعنی کبھی بھی سوچ رہا ہے پیغمبر کی سنت میں پانال کر کے پیغمبر کا ہر وقت دل رکاؤ گے پیغمبر میں ہر وقت تکلیف پہنچاؤ گے میری امت کا ایک ایک فرق جنم اندر چلا جائے گا کہ میں راضی ہون کا ایلان کروں گا امت کہی بات سے ہے جنت کی جنت کسی حق و نقب کی نہیں حاصل ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لا داخلہ جنت اندر کوئی شخص بھی داخل نہیں ہو سکے گا اللہ حضرت کی اللہ تعالی. ساتھی ماں بڑے برمحل اور موقع پہ سوال کیتے ہونا کوئی الجھن باقی رہن نہیں دیتی یہ سن کے کہ جو بھی جنت اندر جائے گا اللہ کی رحمت نل جائے گا بولیاں فوراً, فوراً سوال کیتا انت کی رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں آپ کی ساری ساری رات عبادت اندر محفوظ رہیں گے ست ست پارے پرانی مجید سے جہج بھی نماز اندر پڑھ لیں گے محمد رسول اللہ قدم مبارک سوج جانے متورم ہو جانے ولا ان کا بھی نہیں اور آپ نے حضرت عائشہ سوال کا جواب دیں فرمایا ولا والا انشہ آئشہ, آئشہ میں بھی نہیں میں بھی اللہ دی رحمت نہ مل جی اپنی عبادت اپنی ریاضت اپنی محنت اپنے کسی امریک بلبوتے ہیں رحمت دی بھی دی. اللہ کی رحمت کے ہونی یہ بات پیتا سردا دین مکمل ہے اللہ کا اعلان قرآن ادھر موجود ہے او ما اکمل تو لم دی نکم کہ میں تے دیکمل کر دل ہچا میدان سن اندرجری دس یہ اعلان ہوا اللہ کی طرف الیو مکمل تو لکم دی نکم میں اج دن تین مکمل کر دیں یہ بات کہیں کی ان ہے تی ادا پسند آ کی پتا ہے ان کہ بات پسند ہے یہ کتنی گلاں کر یہ بھی شیطان کا دکھا ہے پر یہ ہے شہزان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادر ہر بات اللہ نے نکلوا دیتی اور ٹہلوا دی تھی. مکمل بیس موقع ہو سکتی تھی اپنی ہوں چلا دیں گام ہلا دیں حکم دیتا ہر ایک شاہ میرے حدیث محمد اللہ جلدی جلدی اس کلام ہوں اس قرآن پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہوئی نہ جل تو بنا دل ادھر اس قرآن بٹھانا اور یہ تلاوت کی دی توفیق دینا یہ ساری دی ذمہ داری ہے سننا ارہ نہ بیا نا پھر اس قرآن نیام کروانا تاری ذمہ داری قرآن دکھانا دل قرآن پڑھانا اور قرآن کی تقسیم کرانا ذمہ داری بد وقت بد نصیبت نے صلی اللہ علیہ دی حدیث کہنے کی اللہ فرما رہے قرآن کا بیان اسی تفصیل بھی اثر تروی کوئی بات اپنی نہیں اپنی مرضی نل نہیں دسی نہیں واہ جد تک اللہ کی طرف پیغام نہیں آیا وہی نہیں آئی اللہ کا حکم نہیں آیا کوئی بات نہیں دیا بے شمار مثالہ آبا یا ہوئے آ کے سوال والا سوال کر گئے ارض زمین ٹکڑا سب تو بہترین ہے یہ سوال پہلے دفعہ ہوا ہے آپ نے فوری طور پہ اپنی طرف جواب نہیں دے دیتا بلکہ فرمایا تھی بیٹھ جواب آیا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس اندر ایک ایسا ساحر بیٹھا ہے ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جن سوال کیا اللہ ٹکڑا سب تیار ہے, انہیں سوال کیتا ہے اتا جواب مکمل اتارے تصدیو کہ اللہ کے نزدیک سب بہترین ٹکڑا ایک روح زمین مسجد کا ٹکڑا جسے اللہ کا گھر بن ہے وہ ٹکڑا اللہ ن سب تو زیادہ پیارا اور محبوب ہے اور پھر مسجدوں کی درجہ بن فرمائی رسول اللہ سے ہے سارا جو سب تو پیاری مسجد سب تو محبوب مسجد سب تو عظیم ترین مسجد وہ بیترون اس کو بعد مسجد نبوی ہے پھر بیترون جو ہے اللہ حاضل کے آخر ہوئے زمین دیا ساریا مسجد ہیں اللہ نے انہوں کی درجہ تو نہیں کر سب تیاریاں جگہ اور سب تحبوب ٹکڑے مسجد سارے اللہ دلہ میں سرمایا بل مسجد کسی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی مسجد کاری اللہ نہ ہوج بنی نہیں صرف اللہ مسجد ساریاں اللہ نے اللہ دی مسجد اندر بیٹھ کے اللہ کے گھر اندر بیٹھ کے سنوں شرم آنی چاہیے کہ شریف بناؤ اللہ کے گھر اندر بیٹھ کے سرف کرو سر سدرو محلہ مجرک کے بارے اندر کرنا آیا کہ انکی نہیں پہنچتا کہ وہ سارے گھر سے قبضہ جما مَا تَانَ اَن مَسَادِدَ <اللَّه> کوئی حق نہیں کہ اللہ سے, کار بن کے کہ میں آباد کیتا ہو سے اللہ کے گھر برباد کرنے کی کوشش اندر لگا اللہ توحید اندر رکھنا اندازی کر رہا ہے پرمایا اس دستیو کہ سب تیاریاں جگہ اور سب کو محروب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہیں کہ سب تو بری جگہ اللہ نزدیک اللہ کی نگاہ سب تو بہترین جگہ مسجد سب تو بہترین اور بری جگہ بازار بغیر ضرورت بازار اندر جانا پھرنا جنوبی گنا ابھی نہ چاہیے کر لیں کئی ایسا آواز سارے کن پی جی جہاں اتنی پسند نہیں کرتے ہوں سے مسجد اندر بیٹھے کی جان نہیں چھوٹتی مسجد میں بھی چارے پالو ہوں سے ٹی وی کی آواز اینی گونجتی ہے کہ اوقات نماز پڑھنا مشکل ہوگا کیونکہ مسلمان رہتے ہیں ہر پاسو ایسے کوئی ہندو کوئی کوئی خطر ہی نہیں رہتا مسجد سے ماشاء اللہ سارے کہ نام سے پتا ہی نہیں کہ مسجد کو اذان ہوئی ہے نماز پڑھنے لوگوں نے بازار جان چاندی ان ضرورت ہی نہیں مسجد اندر بیٹھی سارا کچھ چنیا جا سکتا قیامت جن مسجد اللہ کے سامنے جب مقدمہ دائر کرے تھے کہ اللہ اے میرا ہنسایا تھی لیکن اس نے میری تبلیل اندر میری اندر کوئی کسر چڑی نہیں وہ ویل پتہ چلے گا کہ مسجد کی حق ہے اور مسجد کی جگہ اندر کئی ایسا چیزیں ابھی دیکھ لیں جنہوں نے دیکھنا منع اور حرام کی پیسے پر مارا سب تو بری جگہ ہے اے وہ بازار تو میں اب چل رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو اللہ نے قرآن کی تفصیل کرائی قرآن بیان کرائی کا بیان کرایا یہ رب کا بیان فرمائی قرآن اندر کہ کہیب آپ نے اتنا کچھ دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے اعلان کر دیو جی گے کہ ہوں راضی ہو گیا اور آپ نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک, ایک ایک فرق جنت اندر نہیں چلا جائے دا. ہوں گا میں راضی ہو ختم ہو جاتی ساری امتحان وضاحت فرمائی رسول اللہ فرمائی. فرمایا میری امت ساری کی ساری کل امتی میری ساری کی ساری امت بھی، میری امت کے سارے اپرا یز کلو نل جنت اندر چلے جان گے جنت اندر داخل ہو جان گے لام ادا سوائے اس بدنسیبے جنہیں خود انکار کر دیتا کہ میں جنت اندر جان لی تیار ہوں میری ضرورت نہیں جنت بات ہم تھے عجیب علیہ وسلم جنت جیسے ٹھکانے جنت جیسے مقام اور جنت جیسے نیند کا مالک جگہ کو کون انکار کر سکتا ہے کہ میں جنت اندر نہیں جانتا میں نے ضرور رکھتا جنت سے ایسی جگہ ہے جملیاں اندر محمد الرسول اللہ رض نے جنت کی تاریخ کی فرمایا لا کا درا اب جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی بہترین جگہ ہے لا عينٌ دنیا دے دنیا انسان دی کسن دی خوبصورت چیز دے ولا جنت نغمے اللہ دی توحید دے سنے جان گے آواز کرنا تک پہنچ گیا لا اسک دنیا کسی انسان کے سن نے اس قسم کا نغمہ کری سنے والا انسان کی آخری چیز دیکھی نہ ایسا آلہ لگایا جس منظر جا دل ہے وہ تصفر کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ہوگی وہ اس قسم کی ہو, او بھی ہو, او بھی ہو, او بھی ہو فرمایا والا جنت جیسی جنتار جنت دیا نہر جہاں نے اللہ پرماندنی اف شفاف پانی تو چیزتے رہتے ہو کہ پانی ملتا نہیں نلکیا چاندا نہیں آد ہے بدبو جنتر گندا ہوا ہی نہیں ہو گیا رو جنتر دھد دیا خالص آدھ جا کبھی ہوں اکثر دیکھے انہار اللِّ فرمایا جنت انگل ہے ایک ایسا شربت اور مشروب اللہ نے جنت انگل رکھے جن کا نام شراب طہورا ہے شراب کے مان مشروب شربت و انہار صاف شفاف شہد ہے قرآن پڑھا ہوا ہے کہ اسے باغ میں جنت محلہ جاری کی عجیب غریب مقام ہے صحابہ نے عرض کی تھی من یا رسول اللہ اے اللہ سے رسول محبوض صلہم جنت اندر جان کو بھی کوئی انکار کر سکتا ہے ایسا بھی ممکن ہے فرمایا ہاں آؤ میں جنت انکار کر رہے جنت شخص یہ اپنے عمل میں واضح کر رہا ہے کہ مینو جنت کی ضرورت نہیں میں جانا چاہتا پرمایا من اکاڑا نہیں جن مینو پیگمبر من کے میرا کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی دا اوڑنا پسند میرے پیغمبر نے پانی کس طرح میرا پیغمبر سکھا کس طرح سی جاگیا کس طرح سی سفر اندر کی صورت تھی گھر کی صورت تھی باہر کی صورت تھی من آزانی جن نے میری اپنے سے لازم کر ل میرا کرنا بردار بن گیا میرا کلمہ پڑھ کے میم نبی بن کے مبارک ہو گیا سبا پڑھیا نبی مینو منیا امام کہ میں مسلمان ہاں مرضی اپنی غور کماؤ ذرا کلمہ میرا پڑھیا نبی مینو منیا ایلانسلمان ہوتا ومن آسان جیسے سنت کا مسئلہ پیدا ہوا اسے مرضی اپنی کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ سنت ایسے ہی ہوگی حدیث یہی ہوگی بعض لوگ سے اپنے عمل میں صرف سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں بڑے بڑے اللہ میں بہامے جنہوں نے پتا نہیں کی کچھ سمجھنے وہاں کے سامنے جس ویسے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ بڑے آرام دلکو کہہ دین جی ہدیس ٹھیک ہوگی آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں صحیح بیان کر رہے ہیں لیکن میرے امام کا مطلب یہ نہیں ہے وہ گل اندر تکلیف کا پٹا پیا ہوتے تکلیف جہی ہے یہ نکلی کلادے تو کیلادا کہ اس پٹے کو جڑا جانور دل ادر پائی دیں फिर होबारा कुत्ता है कि जानवर के गलत जिससे पटा पै जाता है ना तो फिर अपने मालिक नही सकता किधर दस दे मालिक की मर्जी जिससे मर्जी ला تقلید کا پتہ جس گل اندر پہ جانا ہے وہ مجھے قرآن اور حدیث پسند نہیں آتی میرے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث ٹھیک ہو گئی اللہ کے رسول جی بار من اطا مینو پہ امبر میری میری کی, تھی میری کی تھی میرا کلمہ ہو پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو ٹہلا کے نافرمانی میری کی مرضی اپنی کی تھی فقد آبا خود اپنے اپنے دیتا کہ میں صورت حال نہیں اور کسی ایسے بیماری اور ایسے مرض سے مریض نہیں اور چلا اللہ تعالی می نوک والے لوگوں نے کتا سماغ جیسے جیسے کلمہ پڑے آئے اس سے دی فرما برداری کرئے جیسے کلمہ پڑتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہیں اپنی زندگی اندر اس سے دی سنت نفجاری اور ساری کرئے ہوا آخر و دعویٰ ناوہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعویٰ مجھے دعویٰ مجھے دعویٰ مجھے دعویٰ مجھے دعویٰ نماز تو بات سے دل نہ کہ چار بیٹے سن سوالات ایسے ہندے تعلق اسلام بیٹے چار سن تین سن سن قیام والے مشہور یہ بات ہے کہ چار بیٹے پانچ سوالات ایسے ہوئے عقیدے الفاظ نہیں اسلام کے اسلام کی بیٹھے چار سن تین سنت والے ہیں اگر کوئی دوست پڑھ لینا کوئی حرک نہیں لیکن ایسا چیزاں جو مقابلی کرنا یہ مجبور یہ ہے کہ چار بیٹے سن ہام یا پارک ہام تام اور یا پہ تین لگتا ہے نہ وہ بیٹا ہے جیبی عربی بولن والے جنگل کام کی ملا نے قید کیا ہوا ہے قریب جس چیز نہ کرنا اس دنیا کی کوئی طاقت کرتی کو پتا نہیں چلتا میںمل کرنا یا نہ کرنا, کرنا لاپتی یہ کیا ہے کیا نسبت اپنی طرف کی دی بیٹا لے کے اپنا بیٹا بنا لینا کسی کی بیٹی لے کے اپنی بیٹی بنا لینا کیا لگتا ہے متمنا بنا رسول مقبول صحیح اللہ علیہ کے مطابق قرآن مزید اگر اللہ نے فرمایا جو کوئی شختی نہیں کراہ کر نبی بنا ہی نہیں بیٹا دہائی رکھنا قرآن حکمت اللہ بے جانتے رہ نہ بھی آتی نقی نقل مدینے کی مسئلہ کر دیتا ہے ابو سے جزنیش نظر نہیں آگے نظر نہیں آنے, آنے. بڑی دور جا کے علی نظر آتے وارس کی اپنے ایک نمونہ خبردار مائی نہیں آ میرے پیاری قبض ہو گئی وہ بیٹے دیکھ کے بیٹا جسے بھی پہنچا پچھے بھی رسول اکرم صلی اللہ وسلم کے بارے میں یہ بڑی آیت موجود ہے کہ کوئی شخص بن محمد اپنے آپ کو نہیں کہا کرتے صلی اللہ حالانکہ آپ نے بتایا بننا پڑوں رہی بات انتظام اگر کوئی ایسا خدشہ ہوگا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وراثت کا جگڑا پہن کا کوئی اپنے میں سب کچھ, کچھ متمنگ کسی نام شخص یہ حق دی دی نہیں دی. دیتا شریعت نے کہ وہ اپنے متمن کے نام سب کچھ دے. ایک طریقے کار دستیا ہے حصہ, حصہ محسوس کرنا کو دو خالی نہیں کہ